لوسل میل رسول وائنا آدی کا سحابی کیا تو ملکیم وائنا آدی کا سہبی کیا نورم نا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 سلو اد الحبیب صلاح محمد الله سلویب صلاح محمد وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین خصوصی نشریات برائے یو کے اس کے لیے سلسلہ روحانی علاج میں مدنی چینل پر ایک مرتبہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی فون کال کے جوابات قرآن پاک کی آیات احادیث کریمہ بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مدنی پھول سننے کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے اور الحمدللہ درود و سلام پڑھنے کی شہادتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اس پورے سلسلے میں ہم گوش ہو کر توجہ کے ساتھ شریک رہیے اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب بھی مدنی چینل پر کسی سلسلے کو دیکھیں تو اپنے ساتھ ڈائری اور کلم لے کر یہ بیٹھا کریں اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی اہم مدنی پھول ہوں گے وہ ہم لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ تو روحانی علاج کا سلسلہ ہے اس میں روحانی علاج جو بیان کیے جائیں جو اولاد وظائف بیان کیے جائیں تو اسے آپ تحریر کر لیجئے اور تحریر ہوں گے تو پھر ہمیں وقت پر کام بھی آ سکیں گے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ قید العلم بال کتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو تو ڈائری اور قلم ہوگی تو یوں اس روایت پر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر عمل کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہر سلسلے میں ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے لکھتے بھی رہیں گے تاکہ یہ جی کام بھی آئیں انشاءاللہ الرحمن اللّہ آج کے ہم اپنے سلسلے میں پہلی ریکارڈیڈ کال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وآلی وآلی وآلی وآلی میں محمد سلیم قادری بات کروں لاہور شہر سے میں نے اپنی والدہ محتمہ کے لیے کال کی ہے میری والدہ کو چند دن پہلے ہیپاٹائٹس سی کی شدت کی وجہ سے لیور سکھڑ گیا جس کی وجہ سے وہ کچھ دن ہسپتال ایڈمٹ رہی ہیں اب ڈاکٹر جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کافی زیادہ خطرے میں ہے محمد سلیم قادری مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں اور اپنی والدہ کے سلسلے میں فکر مند ہیں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ان کی والدہ کا جگر جو ہے وہ سکڑ گیا ہے اور دوکٹر ہسپیٹل میں بھی, می بھی ایڈمیٹ ہیں تو دعا بھی کر دیجئے روحانی علاج بھی نے بتا دیجئے الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیم بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کامل عاجلہ صحت نافیہ عطا آمین دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطموعہ مدنی پنسورہ کے باب فران بسم اللہ میں سے آپ کی, کی والدہ کے لیے ایک ورد پیش خدمت ہے جس درد یا مرض پر تین دن تک سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ شاء اس سے آرام ہو جائے گا سبحان اللہ تو سلیم بھائی آپ بھی اپنی والدہ کے لیے یہ عمل کیجئے تین دن تک سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کیجئے انشاءاللہ اللہ زبر آپ کی والدہ جلد از جلد انشاءاللہ اللہ صحتیاب ہو جائیں گے والدہ کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں والدہ کی خدمت بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت اور سلامتی اعتبار فرما آئیے کو سوال شامل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ حضور میں جریف یونان سے میرا نام ہے مظہر جلیل اٹارف میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ڈرائیونگ کرتا ہوں تو مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے دو شک میں ساری رات سے رہو رہا ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے گاڑی چلانی پڑ جائے تو نیند بہت زیادہ تنگ کرتی ہے مجھے یہ میرے ساتھ پرابلم ہے اس کا کوئی علاج شار فرما دیں گریس یونان سے مظہر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیند بہت زیادہ آتی ہے خصوصاً ڈرائیونگ کے وقت تو اس کا کوئی روحانی علاج ہے. بے وقف نیند چڑھتی ہو اور غیر ضرور جسے نیند اتی ہو اس کے لیے پارا 8 سورۃ الاعراف کی یہ چند آیات مبارکہ ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه خفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری اللہ خلق المر تبا رک اللہ رب المین ادر خفیہ ان نہ رحمت اللہ قریب المین پارا آٹھ سورت العراف کی یہ چند آیات مبارکہ ہیں. یہ پڑھ کر یوں دعا مانگیے اللہ عزا وجل میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ میری غیر ضروری نیند کو دور فرما دے ان فائدہ ہوگا اول وخر ایک ایک مرتبہ دروز شریف بھی پڑھ لیا جائے اس کے علاوہ ایک آسان سا گھریلو نسخہ پیش خدمت ہے روزہ نہ صبح نہ ہار منہ نیم گرم پانی کے گلاس میں ایک چمچ شہد گھول کر اس میں آدھا لیموں نچوڑ کر پی لیجئے یہ لذیذ شربت پینے کی مستقل عادت بنا بھی لیں تب بھی حرج نہیں بلکہ انشاءاللہ شاء اللہ اجز وجل فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کے علاوہ ہمارے جامعات اور مدرسۃ المدینہ کے وہ طالب العلم جو مطالعہ کرتے ہیں سبق یاد وغیرہ کرتے ہیں ان کی طرف بارہا بارہ شکایت آتی ہے کہ ہمیں سبق یاد کرنے جب بھی بیٹھتے ہیں جب بھی مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے ان کے لیے چند یہ نسخے پیش خدمت ہیں کہ جب دوران مطالعہ وغیرہ نیند چڑھے تو ہو سکے تو وضو کر لیجئے ورنہ منہ دھو لیجیے کوئی چیز چبا لیجئے کچھ دیر چہل قدمی کر لیجئے یا کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ شاء اللہ وجل وقتی طور پر کام چل جائے گا انشاءاللہ شاء وجل تو گریز سے ہمیں یونان سے مذر بھائی آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا آپ کو سورہ آراف کی آیات بھی بتائی گئیں اور اسی طرح ایک اور بھی عمل بتایا گیا علاج پیش کیا گیا تو ان علاج کو اپنے استعمال میں رکھیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آئیے کو ریکارڈیڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میرا نام منصور احمد انجاری ہے میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پرابلم یہ تھی میری کہ میں انٹرویوز وغیرہ دیتا ہوں جاب کے لیے کافی پریشان رہتا ہوں نوکری کے حوالے سے انتریبیوز. تو روحان علاج میں میرا کال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے فی الحال مدینہ بھی آیا تھا وہاں پہ لیا تھا میں نے تعزیت وغیرہ میں فائنل میں جا کے جو ہے نا میرے کو وزٹ کر دیتا ہوں یا کوئی نہ کوئی پرابلم ایسی آتی ہے جس سے میں لے جا جاتا ہوں عورت کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی استحصانہ کر کے بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے کوئی وغیرہ یا کوئی بندش وغیرہ کو منصور بھائی حیدرآباد سے اور کچھ تعویذات بھی انہوں نے حاصل کی انہیں روحانی علاج بتا دیجیے منصور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت جلد عطا فرمائے فرمائیں منصور بھائی آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے ہر قسم کی حاجت کے لیے بعد نماز آفر آنکھیں بند کر کے قبلا رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یا اللہ یا رحمانو یا رحیم غروب آفتاب تک پڑھتے رہیے پھر رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں جیسے ہی اللہ مغرب شروع ہو تو دعا ختم کر دی اور یاد رکھیے کہ جمعہ کے روز یہ عمل کرنا بہتر ہے اور روزانہ بھی عمل کرنا چاہیں تو روزانہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور صرف نمازی ہی یہ عمل کریں اچھا جب یہ آپ عمل کریں تو اس عمل کے اول و آخر اور درمیان میں چند بار درود شریف بھی ضرور پڑھ لیجئے انشاءاللہ شاء اس عمل کی برکت سے آپ کے روزگار کے اسباب انشاءاللہ اللہ مہیا ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انٹرویو میں کامیابی کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے تو انٹرویو میں کامیابی کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے جب بھی کسی حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو جانے سے قبل اکتالیس بار یا عزیز ہو یا عزیز ہو یا آزیز ہو, ہو یہ پڑھ لیجیے تو انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے حاکم ہو یا افسر وہ انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرویو دینے کے بعد اپائنمنٹ بھی ہو جائے ملازمت بھی مل جائے تو اس کے لیے بھی ایک بہترین ورد پیش خدمت ہے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر برو شریف کے ساتھ تین سو بار الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس تو یہ ورد پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور نتیجہ آنے تک یہ عمل جاری رکھیے ان شاء اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی ساتھ ساتھ نوازوں کی پابندی بھی فرماتے رہیے اور قبر و آخرت کے معاملے میں ہر ہرگز ہر گز غفلت نا ہے آئیے اسی حوالے سے ایک مدنی بہار آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو سنانے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں باب مدینہ کراچی کے ایک علاقے اورنگی ٹاؤن کے ذمہ دار اسلامی بھائی نے اپنے مدنی ماحول میں آنے اور سلسلہ روزگار پانے کا واقعہ کچھ یوں بیان سنواتے ہیں کہ میں بے روزگار تھا ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلہ کورس کے لیے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں داخلہ لے لیا مدنی قافلہ کورس کرنے کے بعد ای ایس ای میں میں نے درخواست جمع کروائی لیکن میرے پاس کوئی سفارش نہ تھی اس کے باوجود میں واحد ایسا تھا کہ ہر جگہ کامیاب رہا فائنل انٹرویو میں والوں نے زور دیا کہ آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے تو آپ پینٹ شرٹ پہن کر جائیں مگر آشقا نے رسول کی صحبت اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے انگریزی لباس ترک کر چکا تھا چھوڑ چکا تھا لہذا سفید شلوار کرتے میں ہی انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گیا جب افسر نے میرا یہ مذہبی خلیہ دیکھا تو میرا یہ مذہبی خلیہ دیکھ کر بعض اسلامی معلومات کے سوالات کیے جن کے میں نے الحمد للہ بآسانی جوابات دے دی اور الحمد الحمدللہ الحمد بغیر کسی سفارش اور رشوت کے مجھے ملازمت مل گئی تو نوکری چاہیے آئیے آئیے قافلے میں چلے قافلے میں چلو تنگ تنگستی مٹے دور آفت ہٹے لینے کو برکتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو تو سری منصور بھائی جنہوں نے میں حیدرآباد سے قابل تو so, منصور بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی آشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کو اختیار فرمائیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روزگار کے اسباب انشاءاللہ بنتے ہوئے چلے جائیں گے مزید یہ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ استخارہ کر کے مجھے بتا دیا جائے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے تو اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرما لیجئے نمبر چاہے تو اپنے پاس نوٹ فرما لیں زیرو ایٹ 02134858711 الحمدللہ ایٹ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فی مدینہ میں روز علاوہ جمعہ کے اس نمبر پر آن لائن استخارہ کیا جاتا ہے روزانہ صبح نو تا رات نو بجے تک اور رات گیارہ سے صبح سات بجے تک اس نمبر پر آپ استخارہ کروا سکتے ہیں آپ استخارہ کروا لیجئے اس نمبر پر انشاءاللہ شاء عظیم ہمارے اسلام بھائی آپ کو استخارہ کر کے آپ کا انشاءاللہ شاء ہاتھ جوابات بھی ان شاء اللہ دے دیں ان شاء اللہ بھی لابہ کر سکتے ہیں ہم یعنی تقریباً 20 گھنٹے یہ روزانہ تقریباً سولہ لائنوں پہ جم کرتا ہے اچھا ایک ہی وقت میں ہمارے تقریباً سولہ اسلامی بھائی استخارے مشغول رہتے تو منصور بھائی آپ کو روحانی علاج بتا دیے گئے اس کو اپنا دیجیے ان شاء اللہ برکت نصیب ہوگی اور جو مدنی بہار ہم نے سنی آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا اور جس انداز سے بیان کیا جو مدنی بہار ہم ابھی سن رہے تھے اس میں کچھ اسی طرح کے ماحول کا ایک اسلامی بھائی وہ نوکری کے لیے انہوں نے درخواست دی اور ان کی یہ درخواست الحمد یہی کہا جائے گا کہ مدنی قافلہ کورس کی برعکل سے ان کی یہ درخواست جو ہے یہ منظور بھی ہوئی اور ان کے لیے روزگار کے اسباب جو ہے وہ کھلتے چلے گئے تو اب سے بھی مدنی التجا ہے اور دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ مدنی قافلہ کورس تربیتی کورس اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں تو بھرے عجتما میں شرکت اسی طرح مدرسۃ المدینہ برائے بادیغان میں شرکت کرنا یوں ہی نمازیں پڑھنا دیگر اللہ تبارک و مطالعہ کی عبادت کرنا یہ سارے کام محض اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے ساتھ میں یہ ساری برکتیں نصیب ہو جاتی اللہ تبارک و وطالعہ کرے گا انشاءاللہ آپ کا یہ بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے گا مسلمت ہے نا کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے کاموں میں لگ جاتا آئیے کو ریکارڈیڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے صلو علی الحبیب. محمد شاہد اطاری بات کر رہا ہوں ضلع منڈی بہادی سے یہ کاروبار کی بندش ہے اور میرے جسمانی بیماریاں ہیں بیماریوں کا ڈاکٹروں کو لا،, لا علمی ہے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کون سی بیماری ہے آپ مہربانی کر کے مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے کیا روحانی علاج چاہیے یا جسمانی علاج ہے میرے میرے خمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں جن کو ڈاکٹروں کا علم نہیں ہو رہا محمد شاہد اطاری منڈی بہاؤدین سے کاروباری بندش کی کا مسئلہ بھی انہوں نے بیان کیا اور اپنے میدے کے نامعلوم مرض کا بھی مسئلہ بیان کیا روحانی علاج بتا دیجئے شاہد بھائی اللہ تبارک کو طاللہ آپ کو کاروباری بندش سے نجات عطا فرمائے اور پیٹ کا جو آپ کو مرض لاحق ہے اس سے بھی آپ کو جلد از جلد روبت صحت فرمائے کاروبار میں بندش دور کرنے کے لیے بعد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے با دکان دفتر یا گودام وغیرہ پر جا کر صرف ایک مرتبہ سورت الناس تیسرے پارے کی صورت الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ برب الناس رب ناس الہ الناس یہ والی صورت مکمل اول آخر ایک مرتبہ درو شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے اور دروازے پر دم کر دیجئے پھر پانچ قدم پیچھے ہٹ کر اپنے دونوں جوتے اتاریے اور ان کے تلوے آپس میں ٹکرا کر جھاڑیے اور آپ کے جو جوتے ہوں وہ لیدر یعنی چمڑے کی سول کے ہونے چاہیے پھر وہی جوتے پہن کر دکان یا دفتر یا گودام یا کارخانے میں داخل ہو کر لوبان کی دھونی دیجیے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی ضروری ہے اس کے علاوہ عمل شروع کرنے سے قبل حضور وفے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی گیارہ روپے کی نیاز اور کام ہو جانے کی صورت میں پچیس روپے کی نیاز امام احمد خان علی رحمت و رحمان کے اصال ثواب کے لیے تقسیم کریں اور اس رقم کی دینی کتابیں بھی تقسیم کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی کال میں میڈے کے امراض کا بھی تذکرہ کیا جس سے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ طبیبوں کو یہ مرض سمجھ میں نہیں آ رہا تاہم آپ مایوس نہ ہوں اس کا بھی علاج پیش خدمت ہے میدے کے جملہ امراض سے نجات پانے کے لیے پارا تیئیس سورت الفات کی یہ آیت نمبر 47 فورٹی سیون لافی ہے تو یہ پارہ تیئیس سورت الفات کی آیت نمبر سینتالیس یعنی فورٹی سیون لافی ہے غول والا لافی ہاغ لوم والا یونظفون یہ پانی وغیرہ پر تین بار پڑ کر دم کر لیجئے اور پی لیجئے اور اسی آیت مبارکہ کو لکھ کر اپنے پیٹ پر بھی باندھ لیجئے پیٹ پر باندھنے کا انداز یہ ہو کہ کسی کاغذ پر یہ آیت لا ہا غلوم والا ہوم این ہا لکھ لیجئے پھر اس کو لپیٹ کر یا تو پلاسٹک لیمینیشن کروا لیجئے اور اس کو چمڑے یا ریزیل میں سیک کر یا تو گلے میں اس طرح پہنیے کہ یہ تاویز پیٹ کے مقام پر رہے یا پھر کمر پر اس طرح باندھ لیجئے کہ وہ تاویز پیٹ پر میدے کے مقام پر رہے اور پہننے کے بعد اس کو اتارنے کی حاجت نہیں چاہے آپ طبی حاجات کے لیے یا پھر غسل وغیرہ کرنے کی ترکیب ہو تو اس کو اتارنے کی حاجت نہیں انشاءاللہ شاء اس کی وار سے آپ کے معدے کے امراض دفاع ہو جائیں گے ان شاء جیسے یہ قرآن پاک آیت ہے تو با وضو اسے لکھنا ہوگا جی جی, جی. اور پھر اب جیسے آپ نے بتایا غسل کے لیے جا رہے ہیں یا طبی حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو اب اس کو اتارنا بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے اس کو باندھے رکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو پھر اسے باندھے رکھنا ہے اور غسل وغیرہ کے لئے جانا ہے تو اس میں مطلب کیا جواب دیں گے مطلب اس میں اس کو چمڑے یا ریگزین میں جب سل سیکر پہن لیں گے پھر اس کو اتارنے کی حاجت نہیں رہی رہی رہی اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدعی پنسورہ کے اندر ایک اور بھی آسان سا عمل ہے کہ یا اویم یا اویم یا اویم جو سات دفعہ پانی پر پڑ کر دم کر کے وہ پانی پی لے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے شاہد بھائی کو پیٹ کا مرض ہے اور اسی سے متصل ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار سنانے کا دل چاہ رہے ہیں بالکل مرکز الولیا لاہور کے ایک عیسائی بھائی باب المدینہ کراچی میں مقیم تھے یہیں ان کی نوکری تھی تو ایک دفعہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں پرانے سامان کے بازار میں ایک ٹائپ رائٹر کا سودا کرنے میں مصروف تھا کہ ایک پاگل ایک مجنو وہاں سے بچارہ گزرا تو لوگ اسے دیکھ کر اس کو چھیڑنے لگے اب اس پاگل کو جو غصہ آیا تھا اس نے پتھر اٹھایا اور چھیڑنے والوں کی طرف بھی وہ جو چڑ چھاڑ کر رہے تھے وہ تو بھاگ کھڑے ہوئے لیکن وہ پتھر آ کر میرے پیٹ پر لگ گیا تو جیسے ہی پیٹ پہ پتھر لگا میں تو پیٹ پکڑ کر زمین پر آ گیا بہرحال جیسے تیسے نماز اثر کے لیے مسجد پہنچا تو درد اور بڑا کہ میں نئے ہوش ہو گیا مجھے ہسپتال میں پہنچا دیا گیا رات بھر وہی رہا صبح مجھے یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا گیا کہ درد پیٹ کے گیس کی وجہ سے تھا چند دن بعد دوبارہ درد اٹھا مگر اس دفعہ میں کسی ہسپتال میں نہیں گیا بلکہ اہل خانہ نے میری درخواست پر مجھے شہید مسجد کھارو در پہنچا دیا جہاں ان دنوں امیر سنت ملاقات فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ میں بھی ملاقات کی غرض سے کتار میں لگ گیا باری آنے پر میں نے اپنے شیخ طریقت امیر علی سنت کو تکلیف سے آگاہ کیا آپ نے ہاتھوں ہاتھ ایک تعویذ بنا کر مجھے دیا اور فرمائے سے درد کی جگہ پر باندھ لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ درد ختم ہو جائے گا جو ہی میں نے وہ تعویذ باندھا ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیٹ سے درد ہی کھینچ لیا ہو وہاں موجود دیگر بھائی بھی حیران تھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے درد کے مارے تڑپنے والا آنن فانن کیسے تندرست ہو گیا الحمد للہ عرض میں اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کر رہا تھا یہاں تک کہ میں نے ناز شریف بھی پڑھی سبحان اللہ, اللہ. وہ تعویذ میں نے کمو بیش تین ماہ تک باندھے رکھا ایک دفعہ آفس میں میرے آفس کے حملے میں سے ایک استائی بھائی کو پیٹ میں درد اٹھا اور وہ درد کے مارے بہت شدت کا درد اٹھا تو میں نے وہی تعویذ اتار کر اسے باندھنے کو کہا کمال ہو گیا جیسے اس نے تعویذ باندھا تو وہ درد جاتا رہا لیکن جب میں گھر لوٹنے لگا تو مجھے دوبارہ پیٹ میں درد اٹھ گیا مجھے ایک ہسپتال پہنچا دیا گیا وہاں میرا ٹریٹمنٹ چلتا رہا اور لیکن درد میں افاقہ نہ ہو پا رہا تھا تو میرے بھائی نے ڈاکٹر سے کہا کہ جناب اس کو درد کا انجیکشن دیجیے ڈاکٹر نے کہا میں اس کو چودہ انجیکشن دے چکا ہوں اور مزید انجیکشن دینے میں مجھے ڈر ہے کہ اس کو ریئکشن نہ ہو جائے اور ڈاکٹر نے کہا کہ میرا تو مشورہ ہی ہے آپ اسے کسی اور اسپتال میں لے جائیے میرے بھائی صاحب مجھے کسی اور اسپتال میں لے گئے وہاں بھی میں سترہ دن رہا لیکن مجھے درد میں افاقہ نہ ہو رہا تھا بھائی بھی پریشان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نوکری چھوڑے اور واپس میں ایسا لاہور چلیے میں نے بھی بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے نہیں لگتا میں روبہ سے خط ہو سکوں بس آخری دفعہ مجھے میرے شیخ طریقت امیر سنت کی بارگاہ میں لے چلی بھائی مجھے لے کر امیر سنت کی بارگاہ میں لے ہے اس وقت امیر سنت موجود نہ تھے اور وہ کمرہ بھرا ہوا تھا تو بہرحال ایک ذمہ دار نے جب میری کیفیت دیکھی تو مجھے کہنے لگے کہ یا, یہاں آپ, آپ تو کسی اسپتال جائیے تو میں روتے ہوئے کہا کہ اب میں کسی اسپتال میں نہیں جاؤں گا میں اسپتال سے یہاں لایا گیا ہوں اتنی دیر میں ہمیں سنت تشریف لے اور میں جیسے تیسے ہمت کر کے ان کی آمد پر ان کی تعزیم کی نیت سے کھڑا ہو گیا امیر سنت میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا ہوا میرا درد ہو رہا ہے تو امیر سنت نے پیٹ پر کچھ پڑھ کر دم کیا پھر پوچھا کہ اب درد ہو رہا ہے میں نے ارض کی کہ درد ہو تو رہا ہے لیکن قدرے کم پھر دوبارہ دم کیا پھر جو دم کیا تو درد کا پتہ ہی نہ تھا وہ درد بالکل کافور ہو گیا تھا پھر امت سنت نے فرمایا کہ میں نے پہلے آپ کو بھی آپ کو تعویذ دیا تھا وہ کہاں گیا تو اس نے کہا کہ جناب وہ تو عیسائی بھائی نے کہا میں نے وہ اپنے آفس میں عیسائی بھائی کو دے دیا پھر ہم سنت نے دوبارہ ایک تعویذ بنا کر دیا کہا اسے اپنے پیٹ پر باندھ کیجیے پھر ہم سنت نے مجھے لنگر ربیہ کی دعوت دی اور کھانا, کھا. کھانا بھی پیش کیا الحمدللہ میں نے کھانا بھی کھا لیا اور تادم تحریر اس بات کو یعنی جب انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا تھا اس بات کو بھی چار سے پانچ سال گزر چکے اس وقت ان کو دس سال گزر چکے تھے تو اب تک تقریباً تیرہ یا چودہ سال گزر چکے وہ کہتے ہیں اب مجھے الحمدللہ للہ تادم تحریر پیٹ میں کبھی درد نہ اٹھا سبحان اللہ،, اللہ شفا پاتے ہیں شفا پاتے ہیں سدھا جاں بلب شفا پاتے مہلک سے عجب دارو شفا نا پیر و مرشف اللہ ماشاء اللہ واقعی اللہ تبارک کا وطلا اپنے اولیاء کو وہ کمالات عطا فرماتا ہے کہ ان کے دم سے ان کے نظر کرم سے بے شمار مریض شفا پا جاتے الحمد الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تو کیا ہی بات ہے اور آپ کی برکتوں کی تو کیا کہیں یہ تو مرض ہے جو دنیاوی مرض ہے جسمانی مرض ہے جس سے شفا مل رہی ہے اور ایسے بھی ہیں کئی ایسے ہیں کہ جنہیں گناہوں کے مرض سے شفا دینے کا ایک سبب سیدی امیر اہل سنت بن گئے تو محمد شاہد اتاری منڈی بہاؤدین سے آپ نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا کاروباری بندش کا آپ نے پوچھا تھا اپنے میدے کے نامعلوم مرض کے متعلق آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا آپ کو اپنے دونوں مسائل کا روحانی علاج پیش کر دیا گیا ساتھ ہی آپ کے توسل سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک مدنی بہار سننے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی اور ایک ولی کامل کی کرامت کا نظارہ بھی گویا کہ ہم نے کر لیا تو اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین, آمین بجان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے سوال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد جی میرا نام آسم شزاد ہے سے بات کر رہا ہوں میرے دو تین مسئلے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں مس... اور دوسرا یہ ہے کہ میں پیپر دے رہا ہوں میرے بانڈی نے پیپر دیے ہے اس کے لیے اور تیسرا یہ ہے کہ گھر میں نہ یہ وہ جھگڑے بہت زیادہ ہیں یہ گھر سے رقم غائب ہو جانا اسی طرح امتحان میں کامیابی اور گھریلو نہ اتفاقیہ یہ کچھ مسائل انہوں نے بیان کیے ان کے روحانی علاج بتا دیجئے عاصم بھائی اللہ تبارک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں آمین آپ کے لیے ان مسائل کے حل کے لیے چند روحانی علاج پیش خدمت ہیں چاہے تو آپ انہیں اپنے پاس تحریر فرما لیجیے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ میں سے ایک ایسا عمل پیش خدمت ہے الحمدللہ جس کی برکت سے رقم زیور اور قیمتی سامان یہ چوری ہونے سے محفوظ رہتا ہے اللہ بہت الحمد پیارا عمل ہے جو شخص سورہ توبہ کو اپنے اسباب میں رکھے انشاءاللہ شاء چوری سے محفوظ رہے گا اس کے علاوہ سامان کی حفاظت کے لیے ایک اور روحانی علاج پیش خدمت ہے جو شخص یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو دس بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیا کرے انشاءاللہ اللہ اس عمل کے برکت سے چوری سے بھی محفوظ رہے گا سبحان اللہ، اللہ تو آصم بھائی آپ بھی اپنے گھر کی جو قیمتی چیزیں ہیں یہ عمل کر کے دم کر دیجیے انشاء انشاءاللہ زبل آپ کی قیمتی اشیاء چوری سے محفوظ رہیں گی مزید یہ کہ آپ نے امتحان میں کامیابی کا بھی فرمایا تو امتحان میں کامیابی کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر ایک ایک بار درج شریف کے ساتھ تین سو بار الملیکل القدوس سو الملکل قدو سو اسی ورد کو تین سو بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھیے اور یہ ورد پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجیے اور نتیجہ آنے تک یہ عمل جاری رکھیے انشاءاللہ شاء اللہ امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی ان شاء اللہ مزید یہ کہ ساتھ ساتھ اس عمل کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی فرمائیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آخرت کے معاملے میں غور و فکر کیجیے اور آخرت کے معاملے سے ہر ہرگز غفلت نہ برتی ہے تو ان شاء اللہ اس کی برکتیں خوب حاصل ہوں گی اس کے علاوہ آپ نے گھریلو نہ اتفاقی کا بھی تذکرہ کیا نہ شاکیوں کا تذکرہ کیا تو گھریلو لڑائی جھگڑوں سے حفاظت کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے یا ودودو, یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک ہزار ایک بار اول و آخر 11 11 بار در شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر کے کھانے اور سالن وغیرہ میں ڈال دیا کریں ان شاء اللہ جو جو کھائیں گے تو ان کی آپس میں محبت پیدا ہو جائے ان روحانی علاج پر آپ عمل کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ گھر میں اتفاق بھی رہے گا امتحان میں کامیابی بھی نصیب ہوگی اور جو حفاظت کے لیے روحانی علاج بیان کیا گیا اس پر بھی عمل کیجیے ان شاء اللہ کی بھی چوری ہونے سے محفوظ رہیں گی آئیے ریکارڈیڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی سلو حبیب لمبا جی سر کشمیر سے بات کر رہا ہوں کولی سے یاسن محمود اطاریہ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم تین بھائی چار بھائی چار بھائی کرتے ہیں لیکن کاروبار میں سویل کاروبار چلتا نہیں بہت کوشش کرتے لیکن نہیں چل رہا دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ہم گھر میں جو سب لڑائی جھگڑا گھر میں بیماری دیتی ہے نا اتفاقی رہتی ہے چار بھائی کمانے والے ہیں لیکن بے برکتی کا شکار ہیں روحانی علاج بتا دی یاسر محمود بھائی اللہ عصلہ آپ کی گھریلو پریشانیاں دور فرمائے آمی. دعوت اسلام کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان تلاوت میں مستدرک کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے کہ سورت البقرہ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے سبحان اللہ وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ آیت القرسی ہے اللہ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر آیت الکرسی شریف لکھ کر اس کا کتبہ آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ ارض اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا گھریلو لڑائی جھگڑوں کا حل پچھلی ہی کال میں مبلغ دعوت استعمال نے پیش کیا ہے تو دوبارہ پیش خدمت ہے کہ یا ودو د ایک ہزار ایک بار یعنی ون تھاؤزینڈ اینڈ ون ٹائمس اول و آخر گیارہ گیارہ بار دروش ہی پڑ کر لاہوری نمک پر دم کر دیں اور کھانے اور سالن وغیرہ میں ڈال دیا کریں اور جو جو افراد انشاءاللہ کھائیں گے تو اس سے ان کی آپس میں محبت ہو جائے گی انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں کا سد باب ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ مرض پریشانی یا مشکل ہو گھر میں سوا لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم شریف دلوائیں انشاءاللہ شاء اللہ اجزا آپ کے گھریلو مسائل حل ہو جائیں گے یہ آپ نے بتایا کہ یا سلام کتنی مرتبہ ہے یاد سلاموں یہ سوا لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے اور سوا لاکھ مرتبہ پڑھ لیا جائے اول آخر اور بیچ میں چند مرتبہ دھو شریف بھی پڑھ لیا جائے اور انہوں نے چونکہ یہ بھی بتایا کہ گھر میں بیماریاں بھی رہتی ہیں تو یہ سوا لاکھ مرتبہ یاد سلامو پڑھ کر چاہیں تو پانی پر دم کر کے وہ پانی بوتل میں بھر لیں اور جب بھی گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے کرے تو اس کا پانی استعمال کرواتے رہیں اور پانی کم ہو جائے تو مزید ضرورت پانی ملاتے اندر پانی ملاتے رہیں اس وجہ سے بیماریوں سے بھی حفاظت رہے گی ان شاء اللہ تو بہت زیادہ ہے تو یہ عمل کون کرے کیا مطلب خاندان والوں کو بلا کر اس کے مطلب جو نا اس کو پڑھنا پڑے گا یا مدرسے کے طلبہ کو بلایا جائے کیا کیا جائے اس کے لیے یہ عمل گھر کے افراد بھی مل جل کر کر سکتے ہیں مگر شرعی پردے کی احتیاط کے ساتھ گھر کے افراد جب مل جل کر کر رہے ہیں تو شرعی پردہ اب گھر کے ہی افراد ہیں تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے تھوڑی ہو سکتا ہے یہ کئی ناظرین کے ذہن میں آئے کہ جب گھر کے ہی افراد ہیں تو اس میں پردہ کیسا تو چونکہ فی زمانہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج ہے تو ایک ہی کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس میں چچا بھی ہے تو تایا بھی ہیں تو کزنس بھی ہیں اس میں خالہ زاد تایا جات چچا زاد ماموں بھائی بہنیں سب مطلب جوائنٹ فیملی کے انداز میں رہتے ہیں اور اسی طرح دیور بھابی، جیڑ، دیورانی وغیرہ تو یہ سب آپس میں نامحرم ہیں اور ان سب کا ایک دوسرے سے بے تکلف ملنا ناجائز ہے یہ بہرحال ان تمام معاملات کی ان مسائل کی تفصیلات جاننے کے لیے مقصبۃ المدینہ کی مطبوع پردے کے بارے میں سوال جواب یہ بہترین کتاب ہے اس کا مطالعہ فرما لیجئے انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا انہوں نے ترغیب دلائی ہے یہ بھی انشاءاللہ کچھ ترغیب مزید ہم اس کو لیتے ہیں آپ نے ادھر بتایا کہ سوا لاکھ کی تعداد اب سوا لاکھ کی تعداد میں گھر کے افراد بھی مل کر پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد ہے کیا ایک ہی نشست میں اس کو پورا کرنا ہوگا اگر ایک دن میں پورا نہ کر سکیں یہ عمل تو پانچ دن یا سات دن یا نو دن تو گیارہ دن تک برحل اس عمل کو مکمل کر لیا جائے مطلب گیارہ دن کے اندر اندر اس عمل کو جی کر جی لیا جائے جیسے آج پچیس ہزار مرتبہ ہو گیا تو پھر کل جو پڑا جائے گا تو وہ پچیس ہزار کے بعد کا گنا جائے گا جی جی یہ ہوگا، ٹھیک ہے بٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آ, سزام یاسر محمود بھائی کوٹلی کشمیر سے آپ نے ہمیں کال کی تھی بیماری نہ اتفاقی اور بے برکتی ان مسائل کو آپ نے بیان کیا تھا آپ کو یا سلابوں کا وز بھی بتا دیا گیا اسی طرح دیگر اوراد بھی روحانی علاج کے طور پر آپ کو پیش کر دیے گئے ان, کو ان پر عمل کرنا شروع کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو آپ کے حل فرما دے گا <سلام> پیچھے میرے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جیسے ابھی بتایا پردے کے بارے میں سوال جواب یہ سیدی امیر عالیہ سنت کی مایا ناز تصنیف ہے اور نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں موضوع کیا ہوگا مکتبۃ المجینہ نے اسے شائع کیا ہے اور ایسی ایسی معلومات ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کئی ایسی باتیں ہیں جو اس کو پڑھنے والا شاید یہ محسوس کرے گا کہ یہ تو پہلی مرتبہ پڑھ رہا اور یہ تو مجھے پہلی مرتبہ سیکھنے کو مل رہا ہے تو پردے کے بارے میں سوال جواب یہ ضرور حاصل کریں اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں مکتبت المدینہ کی کوئی شاخ آپ نہیں پاتے قریب میں تو مایوس نہ ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اسکرین پر آپ یہ ویب ایڈریس دیکھ رہے ہیں یہ نوٹ کر لیجئے یہاں پر اس ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مکتبۃ المدینہ کی متوہ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب موجود ہے وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ اس کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ اللہ بے شمار باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اور بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ شاء آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد میں رضوان فزاد بلدیہ ٹاؤن سے کراچی سے بات کر رہا ہوں اور ایسا ہے کہ ہم ایسے دراز سے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ایک مدد گزر گئی ہے لیکن اپنا کوئی مکان نہیں ہے اس مہنگائی کے حالات میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنا دیں وسیلہ بنا دیں کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہم ہمارا گھر ہو جائیں چھوٹی چھوٹے بچے ہیں بیٹی ہیں میری ساتھ اور دوسری بات یہ کہ میری بیٹیوں نے ابھی پیپر دیے ہیں ایک نے فسٹ سائنس پروف سے پری میڈیکل سے دیا ہے اور دوسری بیٹی نے نائنتھ کا پیپر دیا کیا وظیفہ بتائے پڑھنے کے لیے تاکہ ان کی جو پیپر میں پاس ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بنا دے دعا کریں رضوان بھائی ہمارے بلدیہ ٹاؤن سے باب مدینہ کراچی سے کرائے کے مکان میں ان کی رہائش ہے اور ان کا اپنا گھر ہو جائے ان کی بچیاں جو ہیں ان کے امتحانات میں کامیابی انہیں مل جائے اس کے لیے دعا بھی کر دیجیے اور روحانی علاج بھی پیش کر دیجیے رضوان بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد ذاتی مکان عطا فرمائے آمین اور اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے آمین آپ کے ان مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فضان بسم اللہ میں ہیں حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں جو دلان آگا سات دن تک جسم اللہ رحیم سات سو چھیاسی بار اول و آخر ایک ایک بار گرو شریف کے ساتھ پڑے انشاءاللہ شاء اس کی ہر حاجت پوری ہو انشاءاللہ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی تو رضوان بھائی آپ اس روحانی لاج پر عمل کریں انشاءاللہ شاء تمام عز جائز حاجات اللہ نے چاہا تو پوری ہوں گی اس کے علاوہ ایک اور روحانی بھی پیش خدمت ہے یا سنی یا سنی او یا سنی او سو بار جو روز آنا پڑھے اور اس دوران بالکل گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ شاء جو مانگے گا پائے گا تو رضوان بھائی آپ یہ دونوں عمل کر کے دعا کیجیے انشاء اللہ جل جلد ہی آپ کی مراد پوری ہوگی انشاء اللہ الحمد للہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہم نے اپنے اس سلسلے میں اور دیگر سلسلوں میں بھی یہ دیکھا اور سید امیر علیہ سنت کا بھی یہ ایک انداز ہے کہ الحمد اپنی گفتگو میں بیان میں مدنی مذاکروں میں بھی کتابوں کا تعلق کرواتے رہتے اور الحمد یہاں بھی جب روحانی علاج پیش کیے جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کتابوں کا تعارف بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہے جیسے الحمدللہ جب بیان ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مکتب المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باپ فیضان بسم اللہ میں یا فیضان اولاد میں یا فیضان درود میں یوں لکھا ہے تو ظاہر تھوڑی توجہ بڑھتی ہے کہ یہ مدنی پنصورہ یہ کتاب حاصل کرنی چاہیے پھر کبھی سنا کہ غیبت کی تباہ کاریاں میں یہ لکھا ہے تو یہ زین بنتا ہے کہ یہ کتاب حاصل کرنا چاہیے تو یہ جب زین بنے تو ان کتابوں کو حاصل کر لیجیے اور ان کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے آپ دیکھیں گے کہ کیسی برکتیں ہوتی اور زہ قسمت کے ہم اپنے گھروں میں درس دینے والے بن جائیں گھر درس کی ایک مطلب ایک مدنی کام الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے تو اپنے گھر میں درس جاری کر دیجئے اور ملتبۃ المدینہ کی متوعہ امیر علیہ سنت کی کتابیں فیضان سنت ہے تیبت کی تباہ کاریاں ہیں ان سے زیادہ نہیں سات منٹ کا سات منٹ کا درس دینا شروع کر دیجیے پورا طریقہ جسے غیبت کی تباہ کتاب ہے کتابے. اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ درس کس انداز سے شروع کرنا ہے اس کے ابتدا میں کیا پڑنا ہے اس کے آخر میں کیا پڑھنا ہے اس وقت میرے سامنے صفحہ نمبر 495 یہ غیبت کی تباہ کاریاں اس میں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے یہ کتاب بھی دیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں یہ مکتبت المدینہ کی متبوہ امیر اہل سنت کی کتاب اور غیبت کی تباہ کاریاں اس کے صفحہ نمبر 495 میں یہ مکمل درس کا طریقہ بھی لکھا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے کہ بائیس حروف کی نسبت سے درس فیضان سنت کے بائیس مدنی پھول اور یہ سارے باعث مدنی پھول اس میں پیش کیے گئے ہیں اس کے بعد فیضان سنر سے درس دینے کا طریقہ یہ بھی مکمل درج کیا ہے درس کے آخر میں کس طرح ترغیب دلانی ہے یہ بھی موجود ہے اور پھر آخر میں دعا کس طرح کروانی ہے یہ بھی موجود ہے آخر کی ترغیبات بھی موجود ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں اس کے آخر میں دعائیں اطار بھی موجود ہے وہ میں دعائیں اطار آپ کو سناتا ہوں اس دعائیں اتار کو پانے کے لیے آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں درس کو جاری کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ عزہ کیا ہے امیر عالیہ سنت دعا دیتے ہیں یا اللہ عزہ وجل مجھے اور پابندی کے ساتھ فیضان سنت سے روزانہ کم از کم دو درس ایک گھر میں دوسرا مسجد چوک یا اسکول وغیرہ میں دینے اور سننے والے کی مغفرت فرما اور ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا امین بجاہی نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے درست فیضان سنت کی توفیق ملے دن میں دو مرتبہ یا الہی عز و جل تو نیت کیجئے انشاءاللہ درست فیضان سنت کو اپنے گھروں میں بھی جاری کریں انشاءاللہ عز و جل کو ریکوڈر سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیق صلی اللہ تعالی علی محمد میرے نا محمد اس کے آکام چک پکا مدم محمد امیر چشتی چڑیا نگر کا رہنے والا تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنا یہ مجھے قبرستان نظر آتا ہے رات کو اور جسم تقریباً لچار کا رہتا ہے دماغ سونا رہتا ہے تو اس حوالے سے تاری رہتا ہے رات کو ڈرونے بہت سے خواب آتے ہیں کیا کیا مسئلہ خواب میں قبرستان دیکھنا ڈراؤنے خواب انہیں نظر آتے ہیں خوف ہو جاتا ہے اس کا روحانی علاج خواب میں قبرستان نظر آنا یہ ڈراؤنا یا برا خواب تو نہیں کہہ سکتے اسے بلکہ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے جس سے ہماری ایک بہت بڑی تعداد گزر چکی اور ہمیں بھی یقیناً قریب گزرنا ہے نہ جانے کب اور کس دن دنیا کے اس پائیدار مکان سے ہمارا جنازہ لاد کر اس قبرستان میں لے جایا جائے گا جسے ہم فی الحال خوابوں میں بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس تنگو و قبر میں اتار دیا جائے گا لہٰذا کیوں نہ ابھی سے اس قبرستان کے وحشت ناک ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں اس موقع پر ایک دلچسپ مگر نفیحت کے مدن پھول لٹاتی ایک حکایت پیش خدمت ہے ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے سے کہا کہ میں جا, رہا ہوں جا, کہا جا رہے تو ان بزرگ نے کہا میں جا رہا ہوں جھوٹوں کے مولنے میں وہ مرید حیران رہ گئے جھوٹوں کا مولا یہ تو بہرحال وہ ان کے وہ پیر صاحب چپ چاپ نکل گئے اب کچھ دن گزر گئے وہ ان کے جو مریدین تھے انہیں ان کی جدائی ستانے لگی تو ان کو تلاشنے کے لیے چلے گھر سے اور پوچھتے پوچھتے پوچھتے اڈیا بتاتے جاتے اور لوگ ان کی رہنمائی کرتے ہم نے اس رخ پر اس اڈیے کے کسی بزرگ کو جاتے دیکھا ہے تو چلتے چلتے پھر وہ قبرستان میں پہنچ وہاں وہ بزرگ مل گئے تو مریدین انہیں پا کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضور نے فرمایا تھا کہ میں جھوٹوں کے محلے میں جا رہا ہوں لیکن آپ تو قبرستان میں موجود ہیں تو بزرگ نے فرمایا کہ یہی تو جھوٹوں کا محلہ ہے دیکھو یہ فلاں قبر والا کہتا تھا کہ فلاں جو ہے تو مکان میرا ہے یہ فلاں قبر والا کہتا تھا کہ فلاں جو ہے تو وہ محل میرا ہے یہ فلاں قبر والا کہتا تھا کہ فلاں باغ میرا ہے کہاں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ آج اس تاریخ قبر میں پڑے تو کتنی اس میں عبرت کے مدنی ہی پھول ہیں اس طرح ہمارے بزرگان دین یہ قبرستانوں میں فضم وقت گزارا کرتے تھے طالبان حضرت ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ قبرستان میں رہنا پسند فرماتے تھے کسی نے ان سے وجہ پوچھی تو انہیں جواب نشاد فرمایا کہ تین وجوہات کی بنا پر میں اہل قبور کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ یہ مجھے آخرت کی یاد دلاتے دوسری وجہ یہ اگر میں ان کے پاس موجود رہ قبر والے میرے سامنے کسی کی غبت نہیں کرتے اور تیسری بات کہ یہ میری غیر موجودگی میں میری غبت نہیں کرتے آئے آئے اور مجھے برا بھلا نہیں کہتے یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی عادت کریمہ رہی ہے کہ آپ قبرستان میں واقع مساجد میں ریاضتیں فرماتے تھے مجاہد فرماتے بلکہ اسلامی کے اوائل میں شیخ طریقت امیر اہل سنت رمضان مبارک میں اعتکافی مساجد میں فرمایا کرتے ان مساجد میں جو قبرستان میں ہوتی تھی بحران اشتیاق بھائی آپ کے لیے یا نبی کے پانچ حروف کی نسبت سے برے خوابوں کے پانچ مدنی علاج پیش کرتا ہوں نمبر ایک با وزو سونے کی عادت بنا لیجئے نمبر دو سونے سے قبل اعوذ باللہ من سات بار پڑھ کر یہ دعا کیجئے یا اللہ اجزل میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مجھے برے خوابوں سے بچا اب آخر ایک بار درو شریف پڑ لے ان شاء اللہ برا خواب نہیں آئے گا نمبر تین برا بوراخاب دیکھ کر آنکھ کھلنے پر لا حول ولا قوت الا بالله اور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تین تین بار پڑھ لیجئے نمبر 4 بوراخاب دیکھنے کے بعد بائیں کندھے کی طرف تھوڑکار کر کروٹ بدل لیجئے اور تین بار پڑھیے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اور پانچواں یا متکبر 21 بار سونے سے قبل پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل خواب میں نہیں ڈریں گے ان شاء تمام علاج اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمر بھر جاری رکھیے اور شفا کے ساتھ ساتھ ثواب بھی کمائیے انشاءاللہ عزوجل اللہ یہ ابراہیم العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غالباً یہ آپ نے کال بیان کیا کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی یاد دلاتے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آخرت کو بہتر کر دے قبر اور آخرت کے معاملات ہمارے لیے آسان کر دے اور اللہ تبارک کا مطالعہ ان کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے آئیے آج کے سلسلے کی آخری کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں محمد عزیز تاری وادی سون ضلع خوشاب پنجاب سے عرض کر رہا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے میرے ابو ہیں ان کو سر میں نہ کافی درد ہے ان کے لیے کچھ وظیفہ ارشاد فرمائیں کافی جگہ سے دوائی وغیرہ بھی لی ہے آرام نہیں آ رہا تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے ان کے لیے کوئی صحیح وظیفہ بتائیں تاکہ ان کی جو درد ہے سر کا درد ہے وہ حرام اس میں افاقہ آ جائے آرام آ جائے محمد ندیم خوشاب سے والد صاحب کو درد سر رہتا ہے روحانی علاج بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو درد سر سے نجات بخشے آئیے اس حوالے سے ایک مدنی بہار ماں روحانی لاج سنیے ان شاء اللہ عز و جل آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا قیصر روم نے امیر المنی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نو کو خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجیے دی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دیسر روم جب اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر کافر ہو جاتا چلا جاتا درد سر ختم ہو جاتا اور جیسے ہی وہ ٹوپی سر سے اتارتا تو سر کا درد دوبارہ لوٹ آتا اب اسے بڑا تعجب ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ جب ٹوپی پہنتا ہوں تو سر کا درد چلا جاتا ہے جیسے ہی ٹوپی اتار کے رکھتا ہوں تو سر کا درد واپس آ جاتا ہے تو آخر کار اس نے ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ برآمد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا سبحان اللہ تو اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو درد سر ہو وہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر اس کا تعویذ سر پر باندھ لیں انشاءاللہ اس کا سر کا جاتا رہے گا ان شاء اللہ اچھا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں یا تعویذ لکھیں تو بال پین سے لکھیں اور لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ دائرے والے حروف یہ کھلے رہیں جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم لفظ اللہ کا را لفظ الرحمن اور الرحیم میں جو میم ہے ان کے دائرے کھلے رہیں کیونکہ تعویذ لکھنے کا یہ اصول ہے کہ آیت یا عبارت لکھتے وقت ہر دائرے والے حرف کا دائرہ یہ کھلا ہوا ہو مثال کے طور پر پو ہیم فا اور یہ عموماً دائرے والے حروف ہیں جب بھی آیت یا عبارت لکھتے وقت یہ حروف آ جائیں تو ان حروف کو لکھتے ہوئے ان کے دائرے یہ کھلے رکھنے لیکن ان میں اراب لگانے کی حاجت نہیں ہے اراب لگانا ضروری نہیں تعویذ لکھنے کے بعد تعویذ کو لکھ کر مونگ کروا کر کسی کپڑے میں لپیٹ کر یا پلاسٹک میں لپیٹ کر چمڑے میں سلوا کر یہ گلے میں پہن لیں اب چونکہ آپ کے والد صاحب کو سر کا درد ہے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ کر کسی کاغذ پر لکھ کر پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے میں سلوا کر اس کو سر پر باندھ لیں تو انشاءاللہ شاء اللہ سر کا درد جاتا رہے گا اسی طرح امامہ شریف کا تاج سجانے کی سعادت حاصل ہے تو چاہے تو امام شریف کی ٹوپی میں سی لیں اسی طرح اسلامی بہنیں اگر اسلامی بہنوں کے سر میں درد ہوتا ہو تو یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے میں سلوا کر دوپٹے یا برکے کے اس حصے پہ سی لیں کہ جو سر پر رہتا ہو تو اگر اعتقاد کامل ہوا تو انشاءاللہ شاء درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ محمد ندیم اطاری خوشاب سے والد صاحب کے درد سر کا مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا پیارا ورد اور یہ پیارا روحانی علاج آپ آپ پیش کر دیا گیا اس کو اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کے والد صاحب کے درد سر میں ضرور کمی ہو جائے گی اور یہ انشاءاللہ درد سر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اس سلسلے روحانی علاج کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیرت اور چند سنتیں اور ہم سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وَََََََہ وسلم کا فرمانے جنت ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول اعلیٰ و سلام پر محمول نہ فرمائیے کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحیمہ اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے آج ان اللہ پانی پینے کی سنت اور رادا پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر اس طرح پئیں کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ پیئیں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 اپنے اس سلسلے کے اختتام میں جو اعلانات ہیں جو اس کے لوازمات ہیں یہ بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم سب اپنا مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے میں بھی ان پر عمل کی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کیجئے اور کہیے انشاءاللہ شاء خصوصی نشریات جو ابھی ہماری یو کے اسلامی بھائیوں کے لیے تھی روحانی علاج بروز بدھ رات بارہ بجے یہ ہماری نشریات ہوتی ہے براہ راست لائیو اور نشر مقدر کے طور پر یہی روحانی علاج یو کے والا بروز ہفتہ صبح پانچ بجے یہ مدنی چینل پر دیکھا جا سکتا ہے بیرون ملک کال ریکارڈ کروانے کے لیے فون نمبر نوٹ کر لیجئے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور نائن فور دو سکس ٹو سکس ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور نائن فور ٹو سکس ٹو سکس اسکرین اس پر آپ ان نمبروں کو دیکھ رہے ہیں بیرون ملک شرع رہنمائی ڈبل بارہ گھنٹے جو کہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے یہ یعنی چوبیس گھنٹے 24 فور آور فون نمبر نوٹ کر لیجئے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون فور نائن فور ڈبل فور فیڈ بیک ایڈریس کے لیے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی ویب ایڈریس ہمارا نوٹ کر لیجئے ڈبلو ڈبلو پوسٹل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجیے سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی جی، پاکستان مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے اس کی ترغیب دلاتے رہیے خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََ وسلم کے صدقے ہم سب کے تمام دکھ درد دور فرمائے دونوں جہاں میں خیر اور عافیتیں سلامتی ہمارا مقدر فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله, الله, الله تعالى على الله محمد صلى الله